مگر وہ جو امان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کے ان پر ظلم ہوا اور اب جاننا چاہتے ہیں ظلم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے